وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمنت بالله صدق الله مولانا صدق رسوله النبي الكريه الأمين إن الله وقلائكته يصنلون على من النبي يا أيها الذين آمنوا صنلوا عليه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 جناب محمد صاحب دے نے فرمایا ہے اللہ تعالی دی اس خدمت قبول و منظور فرماو تھوڑے وقت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 تالا شرے سبس لال بیانش دوستان گرامی میرا مضوج میں دس تعلیمی کتاب شور کا پکا شور بھی پکا کا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 تصویر رینج بیٹھے جن یا میرے ماں مشیت اللہ حال پیش فرمایا پیشے اچھا ہوں اللہ کے پاس نے بھی حل پیش فرمایا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 ایک ایک سے سے سے conv, دوسرے پاسے نبی پاک سرکار جس نبی فرامی بھی آ جانے ہزور کے امل بھی آ جا حضور پاک سرکار زندگی حکمت کا مطلب ہوں ایسی مضبوط بات جس کو حکمت آم گل آم شہر نہیں آتے حکمت ایسی بات کو ایسے, ایسے قول ایسے و خیر کو اے اے اے جس, جس, میں جس, جس میں کوئی رکھنا نہ کسی پیار نہ کر سکے جی کوئی نقتا کرے دانت بنا کے واپس نہ ان ایسی بات اور ایسے عمل سے اور میرے مح کم کم کم کم کم کم مضبوط ایک مضبوط کرنا مضبوط متعمیر محکم آپ جانا یا کارے محکم مضبوط جیسے خلن رکھنا نہ, ہو، نہ ہو، اللہ پاک،, نبیلی زندگی پاک ایسی حضور کا ہر طریقہ سے کوئی اکل والا ایس نہیں کر سکتا خلن نہیں کر سکتا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 کاغل کالے جم مزمون چھافی لکھی جاندے سن مہمان کوئی مسلا نبی ہوا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 اپنی بربادیاں دور کرنا چاہتے میرے سارے زمانے کٹی رب سونے لے ہوا دو دو بخاری شروع شروع کے بائی خلا اللہ دے روح تنہائی تے دنیا تو اللہ نے محبت ستو کی موٹو پانی دا گھوٹ نال لہ جانا دو مہینے ہبی پارے چھٹنے کی جوڑیا جا رہا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 سمجھ رابح دے دے، رابح محبوب, محبوب> خدار دے، خدمت دے دے، دے خدمت گزار یعنی جڑے قرآن حدیث کی خدمت تعلیم اور نو نہیں بناتا تعلیم صرف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 قسم خدا بھی کر کے زمین پیاسی ہو گئی بول سوال قرآن پیار ہوئے حضرت سی دفاع سارو کیا میں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 انگریزی پڑے اے اپنی لائے لاتے شراب پی کے سوتے وہ سدکے جا جا قرآن اور حکمت نال ہاک بنیافر رب جہی نیندر بنائی ہے نا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 جان کے سوال کیا مائی وہ کی تین انگلش پڑھنے والے جیسے تیر ووتی او سیانی سی وقلیاں سن اج بندے چوکر نہیں جیڑی مسلمانے دیا مدر رب رکھی ہوئی سی او بی پی آئی مطلب ہاتھ کو ہی بنے خبر کس حالت بندہ پہ وس گئے یہ اپنی بات آنکھ کھولی بیٹھا ہو نگاہ اپنی پوری ریاما جب حضرت اٹھے مدینے شریف آئے موٹے شریف بوری رکھی آٹے خرچہ چکیا چکیا حج نال خادم جا رہے ہیں آدمی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 جنگل ہو فکر فرمایا پر ہو جاؤ میں آپ چوکے لے لیا جب جا تے فرمایا مائی ہے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 یعنی ساڈا جی یہی حال ہے کافران کی برائی میں نیکی سمجھنے اپنی نیکی نی برائی سمجھ سے کمتری اور خلا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 اے سی والی گیڈی گلی دکھتا میری سیٹ ماں چادر نہیں بیٹھا تھا لگتا چاچا چاچا نگا میں جانا سکوار تبجیتی وجہ کی लगातार हालांकि अगर फैक्ट्री आता है तो क्या कमाव नहीं दे रहे तो अगर फैक्ट्री आला दिन जाए प्या मैनू आखन दे हकीकत कमावण आला पा दें जे वो न कमा तो नहीं कमा तवजो नहीं होगी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 گل امی نہ کرا سب میرے پاس نبی سرکار توجہ لکھنا ایک خدمت گزار حدیث تبجو لکھنا خود تعلیم نہیں یہ تعلیم کا خدمت گزارا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 تکول صرف انگریز کی گندی داری تین پتہ ہی نہیں علم کا سمندر کتنے بول سبحان اللہ واہ کملی آیا تر گلاما تو سر کے جی ہوا نار بول خدا بھی کام کر توجہ میں گل سمجھی میرے پاپ نبی سرکار تعلیم تعلیم قرآن حدیث بنایا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 تو اللہ نے پہلا پورا ہی تو کڈ لیا نہیں کیوں لے توجہ نہیں فرمائی بائی بائی بائی بائی اور اگر ہدایت ہے تو قرآن کافی آه ہے تو توجہ نہیں فرمائی بائی بائی فرمایا انہیں کتابوں کو کٹو ساڑ یا دریا کٹ دیو ہمیں مستفا میں بہت کچھ دیا توجہ نہیں فرمائی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 رب نبی کتابت جڑے بھی پیار کرد اس مشین چنگی ہو سجے کبے والے مشین والے رکھنے کی لڑ ہی کہجہ نہیں تے بائی وہ مشین جہیا سودائی ڈیگا تیار کر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 धी मैं आदी तो अपनी मर्जी करूंगी डैडी आप, आप, आप कौन होते हमारी आपकी तब करने वाले ओ डैडी सोचता है जम्मी मैं वे फैसला दे तवजो नहीं की जा रही शादी ब्याह दिवारी आवे लेडी स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 مار کے سچ چکا ہے اپنی بیٹی شفرت محبت نیا حق نبی رکھے نبی سن آپنی تعلیم کتاب حکمت کے نام اپنی بیٹی پیار کر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 مار پر بن ہیں خریدتے عورتیں بن پڑی ہیں ہو رہی توجہ بہار تعلیم کتاب وہی طرف سے کتاب وہی طرف سے مار پر ہیں خریشتے عورتیں بن ہیں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 کیونکہ میں انسان ہوں میں صرف انسانیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور ڈنگر اور خود انسانیت نہیں جاننا انسانیت دراد کی پاگ گا تشان ہی نہیں جاننا اتوں کے نشان سے کوئی شیرے توجہ نہیں بر پائی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 قسم خدا کی کرپیاں ان سکھا ہے پوری دنیا لاجواب ہوئی سن ہاں گا۔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 ماری آراندھی ماری آپ آدھی میرا بیٹا تو آلہ تعلیم آدھے اچھا یہ مطلب کافر تعلیم آلہ نبی تعلیم ادنا